بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم الدرس الحادی عشر سبق استاد اور چند طلبہ کے درمیان مکالمہ ہے المدرس و استاد اطلاب و قلیلون طلبہ کم ہیں اینالآخرون واقعی کہاں ہیں دوسرے کہاں ہیں علی عمر غائب عمر غائب ہے و حامد اند اور حامد پرمسپل کے پاس ہے و اسحاق فی المرحاضی اور اسحاق ٹوائلٹ میں ہے و الحسن زہابہ الاغرفت اور حسن نگران کے کمرے کی طرف گیا ہے عبدالرضا کی وہ زبیر اور زبیر اس کا بھائی بیمار ہے وہ قدستہ عدن المدیر مستفا اور اس نے پرنسپل سے اجازت لی ہے اجازت طلب کی ہے یا اجازت حاصل کی ہے ہاسپٹل جانے کی ہاسپٹل جانے میں اجازت طلب کی ہے اردو زبان کی پریپوزیشن میں کہیں گے ہسپتال جانے کی اس نے مدیر سے اجازت لے لی, لی ہے المدر رسو مادہ اس کو کیا ہو گیا ہے بیہی مغصن بیہی مغصن اس کو پیچش کی شکایت ہے یدخلو حامد و و حامد اور اسحاق داخل ہوتے ہیں فی ہی اور وہ دونوں اپنے بینچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اپنی نشستوں پہ بیٹھ جاتے ہیں المدرس و استاد یا حامد و اے حامد کا اننا کا تو رید و ان گویا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو حل دئی کا سعل کیا آپ کے پاس کوئی سوال ہے یعنی کیا آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں نا جی ہاں انا مطلوبر ریاضی مجھے ابھی طلب کیا گیا ہے فن ریاضی یہ جو جسمانی ورزش کے لیے کوئی کونسل یا مجلس وغیرہ بنتی ہے اس کو کہتے ہیں ان ریاضی یعنی جو ایکسرسائز کے لیے کھیلوں کے لیے جو کمیٹی وغیرہ بنتی ہے اس میں مجھے ابھی طلب کیا گیا ہے جاؤں یا سبق میں حاضر رہوں؟ خیر یہ کہ تم سبق میں حاضر رہو تمہارے لیے بہتر ہے یمکنوں کا زہاب الادی تم بزم کی طرف مجلس یا کونسل وغیرہ کمیٹی کی طرف جا سکتے ہو یعنی اس میں شرکت کے لیے جا سکتے ہو ممکن ہے تمہارے لیے جانا اس میں فلفظ حدی بریک میں جب تفریح ہوتی ہے یدخ الحسن وبی البتن حسن داخل ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ ہوتا ہے مادہ فلبت یا حسن و اے حسن ڈبے میں کیا ہے فیحا اس میں چاک ہیں ید خد المراقب نگران داخل ہوتا ہے وماح طالب الجدید اور ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک نیا طالب علم ہوتا ہے یو کمر و اور وہ دونوں سلام کہتے ہیں المراقب نگران طالب الجدید یہ نیا طالب علم ہے الحم و سہلن میں برطانیہ برطانی برطانی برطانی برطانی برطانی سے بریٹن ہوں, برٹن ہوں اینا درست اللغة منیر اے منیر آپ نے عربی زبان کہاں پڑھی درست مدرس میں نے اسے یعنی عربی زبان کو پڑھا ایک اسلامی سکول میں ابھی بریتانی تھا مدارس و اسلامی یتن کیا برطانیہ میں اسلامی اسکول ہیں نا جی ہاں کم مدرسۃن ہونا کا وہاں کتنے اسکول ہیں لا ضبط میں ایگزٹلی exactly نہیں جانتا بے غب exactly, یا یعنی مکمل اچھی طرح سے پوری طرح مجھے معلوم نہیں ہے المدارس و سکون بہت زیادہ ہیں, سکون کافی ہیں کماری نمشکتی ان آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے این اراد حامد الحابا حامد نے کہاں جانے کا ارادہ کیا اور کس چیز کو حسن لے کر آیا کیا لے کر آیا حسن مراکب کے کمرے سے اتل حسنو مم من غرفت کہاں سے تعلق رکھتا ہے هو الاسم الذي نتحدث عنه ممتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور خبر وہ بات ہے وہ گفتگو ہوتی ہے جس سے فائدہ مکمل ہوتا ہے یعنی کسی جملے کا مفید ہونا اس سے پورا ہوتا ہے نہ وہ الکمر جمیلن چاند خوبصورت ہے کفی حادل جملاتی تو اس جملے میں نورید و انتحدہ ان الکمری ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاند کے بارے میں گفتگو کریں پلس ولقمرو القمرو کا جو لفظ ہے مبتدا ان مبتدا ہے بہت نرد انقور نہ ہو جمیل اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ وہ خوبصورت ہے جمیلن تو جمیلن کا جو لفظ ہے خبر ان و خبر ہے المبتا مرفو عنی مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں حالت رخا میں ہوتے ہیں بین احکام المبت مبتدا کے احکام ماتمے سے نمبر ایک پہلا حکم انواع المبت مبتدا کی قسمیں المبتا ان مسری مبتدا یا تو سریحم ہوتا ہے اسم و اما مسترم اول یا مصدر ہوتا ہے جس کی تاویل کی گئی ہوتی ہے نہ الله اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے مفید پڑھنا مفید ہے الجلوس ہونا ممنوع یہاں بیٹھنا ممنوع ہے نہن طلبا ہے و انتسوم و خیرالقم با یعنی مصدرم کی مثالیں و ان تسوم و خیرالقم اور تم رودے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے یہ یوں ہوگا و اقرب اور یہ کہ تم معاف کر دو کر لیجیے یہ ہوگا اف و اف و اف وقرا وطن کی رحو مبتدا کو مارفا لانا اور اس کو نقرا استعمال کرنا السل فل مبتدا معریف مبتع میں اصل چیز یہی ہے کہ وہ مارفا ہو کما فلامسل آتی آتی جیسا کہ آنے والی مثالوں میں ہے خط مبتدا اس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ غیر اللہ کی مشرک ہے اللہ اسم ہے اس میں موصول مبتدا ہے القرآن و کتاب اللہ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے مفتاح الجنت السلاۃ جنت کی چابی نماز ہے فتب يكون اور کبھی کبھی قد یہاں لتقلیل یعنی کبھی کبھی کے معنی میں ہے اور قد یقین اور کبھی کبھی ہوتا ہے مبتدا نہ کیا بشوروچن شبدوں کے ساتھ ان میں سے ایک شرط یہ ہے الخبر جمل کہ خبر شب جملہ ہو جملہ نہ ہو بلکہ جملہ سے مشابہ ہو المراد شب الجملات الجملہ سے مراد کیا ہے شبہ جملہ سے والجار والمجرور ظرف اور جار ظرف یعنی وہ اسم جو کسی ٹائم کو یا کسی جگہ کو پلیس کو متعین کرے کسی ٹائم یا پلیس کو ظاہر کرے مثال کے طور پہ ان دا پاس یہ ظرف ہے اسی طرح قبل بادہ پہلے بعد میں یہ سب ظرف سے طلب رکھنے والے الفاظ ہیں ظرف زمان یا ظرف مکان وہ کس میں ہے اس کی وہاں یہ تقدمہ ادالمتدا یہ کہ خبر شب الجملہ ہو اور کیا ہو کہ وہ مقدم ہو مبتدا یعنی مبتدا سے پہلے ہو اندنا سیارتن ہمارے پاس ایک گاڑی ہے ہونا سیارتن مبتدا اُن وہ زرف اندا خبر جو ہے جو یہ خبر مقدم کہلائے گی کیونکہ ظرف میں اور جار اور مجرور میں کہتے ہیں کہ اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اسے ممتدا قرار دیا جا سکے لی اخن میرا اخ بھائی ہے تو لی یہ خبر مقدم ہے اخن مبتدا مؤخر ہے مبتدا مبتدا استفامن ہو اس میں استفام و اسماع الاستفامی نکراتن اور اسماعی استفام نکرہ استعمال ہوتے ہیں نحو جیسا کہ تجھ میں کیا ہو گیا ہے نسم الاصف یہاں اور میں استفام ہے اسم الصفام یہاں اس میں استفام من مبتدا المبتہ ہے مریض خبر اور مریض خبر ہے کم طالب فلفصل کلاس میں کتنے طالب علم ہے ہنہ اسم الصطفام کم مبتدا ان یہاں اس میں استفام کا مبتدا ہے فلفصل خبر جار مجرور ہے وہ خبر ہے ترتیب البتدا الخبر مبتدا و خبر کی ترتیب یتقدم السل و اصل یہ ہے کہ مبتدہ خبر پر متقدم ہو مقدم ہو یعنی پہلے آئے مبتدہ خبر سے پہلے آئے نحو نہ مثلاََ انتمدرس وجوز اقس ہو اور اس کو الٹ کرنا بھی جائز ہے نحو جیسا کہ انت کیا آپ مدرس ہیں فوج جی بو یا تقدمل مبتدا ادا کانس مصطفام اور ضروری ہو جاتا ہے کہ مبتدا پہلے آئے جب وہ اس میں استفہام ہو یعنی اس میں استفہام ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے نحو ہو ماں بکا بکا ماں نہیں کہہ سکتے ماں بکا تمہیں کیا ہو گیا ہے مریض من نہیں کہہ سکتے بلکہ من مریض کون بیمار ہے فوجا جی بو یا تقدمل خبر کانس ادا اداکانس اور ضروری ہو جاتا ہے کہ خبر مقدم ہو یعنی پہلے آئے جب وہ اس میں استفہام ہو نحو ہو کا حضف المبتدائی مبت کو ہدف کر دینا اذا علما جائز ہے مبتدا کو ہدف کرنا اذا علما جب اسے جان لیا گیا ہو یعنی سننے والے کو پتا ہو کس کی بات ہو رہی ہے جب وہ جانا پہچانا ہو تو کود السا ان کا آپ سوال کرنے والے سے آ, اس کے یعنی وہ کہ, آپ کہتے ہیں سوال کرنے والے کو انسمکا اپنے نام کے بارے میں بتائیے حامد ان حامد عمی حامدن وہ آگے یعنی جو آپ مثلا وہ پوچھتا ہے سوال کرنے والے سوال کرنے انسمکا تو مثلا کسی نے کچھ سوال پوچھا تو آپ نے اسے کہا ہاں بھائی آپ کا نام کیا ہے اسمکا تو وہ پورا اسمی حامدن کہنے کی بجائے کیا کہہ دیتا ہے حامدن, حامد ان ظاہر ہے ہر ایک کو پتا چل جاتا ہے سننے والے کو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے اس میں ان کیونکہ اسے سوال یہی کیا گیا ہے میں احکام الخبر خبر کے احکامات میں سے نمبر ایک انواع الخبر خبر کی قسمیں یا تو مفرد ہوتی ہے سنگل لفظ سے جملتاً یعنی وہ جملہ نہیں ہوتی و اما جملۃ اور یہ جملہ ہوتی ہے پورا جملہ وہ خبر بن کر استعمال ہو رہا ہوتا ہے و اما شب جملہ اور یا پھر شب جملہ شبہ جملہ شبہ جملہ پڑھ چکے ہم ظرف مرکب جاری فل خبر المفرد النحبو مفرد خبر کی مثال جیسا کہ المؤمن امن و مومن مومن کا آئینہ ہے یہاں المؤمن امن مبتدا ہے اور میرا مداح مضاف المل مضاف کے خبر ہے فلخبر الجملیہ تو نحبو فلخبر المفرد نحبو الم الم امن و میرات علم یہاں لیا نہیں کو جملہ نہ ہو مفرد سنگل لفظ ہو یا پھر مرکب ہو تو مرکب ناقص ہو مرکب تام نہیں جس سے الم امن و مبتدا ہے اور میرا آت خبر ہے م... یعنی مرکب ادافی مدا... مرکب اضافی جو کہ قسم ہے ناقص کی والخبر اور خبر یعنی پورا جملہ ہو وہ کیسے المدیر پرنسپل اس کا کیا نام ہے المدیر پرنسپل مسمح ان کا کیا نام ہے الجملۃ السمت مسموح جملہ اسمیا کیا ہے مسمح وہ فی محل رفع اور وہ محلن رفع میں ہے مسمح اس کا نام کیا ہے خبر ہونے کی وجہ سے یہ حال طرفہ کی جگہ پہ ہے کیونکہ خبر حال طرفہ میں ہوتی ہے اللہ خالہ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے الجملیہ خالہ کا کم یہ کیا ہے خالہ جملہ فعلیہ خالہ پورا جملہ ہے یہ خالہ کا فیل فائل کم فیل فائل مفول مل کے جملہ فعلیہ اور پورا جملہ فعلیہ یہ کیا ہوگی خبر خبر شب الجملاتی اور شب الجملہ میں خبر کی مثال الجنت و تحتا سے جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے ظرف و تحتہ خبر ظرف جو ہے وہ تحت کی خبر ہے وہ منصوباً محل رقع اور وہ منصوب ہے اگرچہ محل رفع میں ہے الجنت و تحتا سے تحت یہ اسی طرح استعمال ہوگا مفول فی ہے مفول فی یعنی ظرف ہے تحت نیچے اور یہ ظرف مکان ہے واہ ہوا منصوباً فی محد رفع اگرچہ تحتہ ہے لیکن چونکہ یہ خبر بن کے استعمال ہو رہا ہے تحتہ اس لیے تحت ہونا چاہیے لیکن تحتہ یہ مبنی ہی اسی طرح استعمال ہوتا ہے یا کہہ لیجیے مفولفی کی وجہ سے حالت نصب میں ہے و ہوا منصوباً فی محل رفع اور وہ منصوب ہے محل رفع میں کیونکہ یہ خبر ہے الجنات مبتدا اور تحتہ سے لال یہ پوری خبر ہے اور خبر حالت رفا میں ہوتی ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ تحتا مرفوع ہے ایسی جگہ پہ واقع ہو رہا ہے جہاں اسم کو حالت رکھا میں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا استعمال نہیں ہو رہا مجبوریاں آپ نے دیکھیں کیوں نہیں ہو رہا منصوبا منصوب رفع کی جگہ میں الحمد الجار والمجرور خبر فی محل رف یہ خبر ہے اور یہ محل رفا میں ہے نمبر دو مطابق تو اس خبر کا مطابق ہونا مبتدا کے یطابق الخبر المبتا فی خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے استاد کھڑا ہے اور طلبہ بیٹھے ہیں باب الفسل مغلکانی کلاس کے دونوں دروازے بند ہیں و نافذ مفتوح تندر اس کی دونوں کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں با فطر کیری و تانی مدکر اور مونس ہونے میں یعنی اگر مبت مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر مبتدہ معنس ہوگا تو خبر بھی معنس اسی طرح واحد کے ساتھ واحد کے ساتھ دسنیا اور جمع کے ساتھ جمع نحو جیسا کہ حامد المحمدسن حامد انجینئر ہے اور سوجا تو اور اس کی بیوی ڈاکٹر ہے اور ابناہما تاجرانی اور ان دونوں کے دونوں بیٹے تاجر ہیں بن تاہمہ مدرسانی مدر بن اور ان دونوں کی دونوں بیٹیاں مدرستانی مدر اس ہیں لیڈی ٹیچر ہیں تمرین مشقیں تمرین رقم واحد نیچے آ رہا ہے مبتدا بنائیے مثال کے طور پہ احمد بنانا ہے تو کہہ سکتے ہیں احمد ایک ذہین طالب علم ہے احمد طالب ذکیان اچھا اسی طرح احمد و اخوح احمد اور اس کا بھائی احمد و طالبانی ذکی المسلمون اس لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے متداب بنا کے یعنی آغاز میں المسلم یا ابدونا سیارت منارت المسجدی مسجد کے دونوں مینارے جمیل منارت المسدی رفی بلند ہیں طالبات طالبات اور طالبات فی فصول ہند الم و القتب الکتب چونکہ جمع مقصر ہے الکتبو اس لیے اس کے ساتھ جو بھی خبر آئے وہ واحد معنس ہوگی مثال کے طور پہ کتابیں سستی ہیں یوں کہنا ہو تو کہیں گے القتب و کتابیں مہنگی ہیں القتب و غالیت اور من ما جو من اس کے معنی بھی جو ما استعمال ہوتا ہے غیر عقل کے لیے عموماً اور من استعمال ہوتا ہے عقل کے لیے عقل مخلوق کے لیے, لیے انسانوں کے لیے عموماً یا یہاں ما جو ہے یہ استفہ ہے ما کیا کے معنی میں اور من کون کے معنی میں مثلا کہہ سکتے ما ہادا یہ کیا ہے، من ہادا یہ کون ہے یہ جال کلس میں مما یا عطی بناؤ ہر ایک قسم کو اس میں سے جو نیچے آ رہا ہے خبر مفتانی مثال کے طور پہ اناف دعانی دونوں کھلی ہوئی ہیں مغل اس کو بھی یوں ہی کہہ سکتے ہیں ان ناف دغل قطعانی جمیلتن خوبصورت کہا جا سکتا ہے سیارتی جمیلتم میری گاڑی خوبصورت ہے ناج کامیاب نا کامیاب الادہ متحجبات حجاب سے جن عورتوں نے پردہ کر رکھا ہو متحجباتن پردہ نشین عورتیں پردہ کرنے والیاں مثلا کہہ سکتے ہیں اخواتی میری بہنیں متحجباتن پردے میں رہنے والیاں ہیں اخواتی محجباتم متحجباتم سے کیسے کیفا حالو کائنا کہاں اینا بیتو کا ما کیا مہاجا من کون من منظال متا کب متا متا متا دخل مدرسو فلفسلی اندا پاس اندی کل ان دقا روبیتن فوکا اوپر آپ آب کہہ سکتے ہیں فو اوپر یعنی الکتاب اسک فو فوکر اوسنا چھت فوکر اوسنا ہمارے سروں پر ہے نمبر تین الفظ المدرسی مبتدا ان فکم سے المدرس المدرس کے لفظ کو استعمال مبتدا استعمال کرتے ہوئے پانچ جملوں میں پانچ جملے بنائیے جن پانچوں جملوں میں سے پہلے جملے میں خبر مفرد ہو سنگل اور میں میں مثال کے دور پہ جدیدن استاد نیا ہے یا المدرس و قدیم یہ تو پہلے کی مثال ہے کہ پہلے جملے میں خبر مفرد ہو دوسرے میں فستانی اور دوسرے میں ضرف ہو تو مثال کے طور پہ یعنی کہنا ہے مقتدا بنا کے کہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ المدر ریسو فلفسلی استاد کلاس روم میں ہے وہ جمل تنفرابیا اور چوتھے جملے میں خبر جملہ فیلیا ہو المدر ریسو من الفلی تن اور جملہ نمبر نمبر کل اسمیت فلخام اور تین جملے لائیے ان میں سے ہر ایک کی خبر ضرف ہو ان میں سے ہر ایک کل واحد من حضر ہر ایک خبر ان میں سے ظرف استعمال ہو رہی ہو مثال کے طور پہ اللہ مابرینہ ما یا ان اللہ ما صابرینا اللہ متدا ہے انہ کا اسم اور ما صابرینہ خبر ہے یہاں ظرف یعنی ما ساتھ ظرف مکان ہے اسی طرح القتب اندی کتابیں میرے پاس ہیں تو اندی خبر ہے اور یہ ظرف ہے اسی طرح فوکرا اصی چھت سر کے اوپر ہے تو فوکر اسی مزاح مضاف مل کے خبر ہے اور فوقا یہ سرف مکان ہے ہاتھی سراسا جمعہ دن واحد منہا جارون مجرور تین جملے ایسے لائیے کہ ان میں سے ہر ایک خبر ہر ایک کی خبر جو ہے وہ کیا ہو جار اور مجرور مثال کے طور پہ ہاضل بیت لی گھر میرا ہے حاضل بیت مبتدا اور لی خبر ہے اسی طرح الحمد للہ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے الحمد المتدا لاہی خبر اسی طرح حاضل کتابو حاضر کتاب لنا یہ کتاب ہماری ہے هذا کتاب مبتداء لنا خبر مشکل بچھے اجعل بنائیے صلح اسمن ہر اسم کو مما مم یاتی ان اسموں میں سے جو نیچے آ رہے ہیں مبتداء مبتداء مبتداء بنائیے نیچے آنے والے اسموں کو علاء ان اس شرط پر کے یکون خبر ہو اس کی خبر ہو جملہ اسمیا وستعن بالاسم اللذی بین القوسین لتکوین الخبری اور اس اسم سے مدد طلب کیجئے یعنی اس اسم کو استعمال کیجئے خبر بنانے کے لیے جو دو بریکٹوں کے درمیان ہے احمد اس کو مبتدا بنانا ہے اور خبر بنانے کے لیے اخوہ کو اس میں استعمال کرنا ہے احمد اخوہ مری احمد اس کا بھائی بیمار ہے سیارتو کا آپ کی گاڑی لون اخبر اس کا رنگ سبز ہے القطب الاجنبی اجنبی کتابیں یعنی غیر ملکی کتابیں سماً الحاً ان کی قیمت غالین مہنگی ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں سما نُحہ کثیرن ان کی قیمت بہت زیادہ ہے کثیر الجدل اور طالب الجدید عصم ہُخالدن نیا طالب اس کا نام خالد ہے اللہ فضل عظیم فضل واسعمرین صبح مشق نمبر سات من تخویسی سبق سے مثالیں نکالیے مثال نے مبتدہ اوہا جن کا مبتدا ہدف کر دیا گیا ہو حضف المبتہ اِ ہزف المبتہ مبتدا کو ہدف کر دینا جس طرح کوئی شخص پوچھے آپ سے مسمو کا آپ کا نام کیا ہے تو آپ پورا جواب دینے کی بجائے اسمی حامدن کہنے کی بجائے صرف اتنا کہیں حامدن یعنی حامد اسی طرح ممرض بیمار کون ہے آپ کہہ سکتے ہیں خالدن خالد, خالد کیلو حالوکا آپ کا حال کیسا ہے آپ انا بخیرن کہنے کی بجائے صرف اتنا ہی کہہ دیں بخیر یعنی خیریت سے ہوں اسی طرح مثال کے طور پر پوچھا جائے من ہادا یہ کون ہے تو آپ پورا جواب دینے کی بجائے ہادا اخی کہنے کی بجائے آپ صرف اتنا کہہ دیں اخی یہ میرا بھائی ہے یا من فی تھی یا مثال کے طور پہ مسم کا آپ کا نام کیا ہے تو آپ اسمی منیرن کہنے کی بجائے صرف اتنا کہ منیریا مشق نمبر مبتدا من و اخباری جو سبق میں مبتدا اور خبر سے تعلق رکھنے والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہیں باہر نکالیے وائن نو اکل خبر العاتی اور متعین کیجئے ہر خبر کی قسم کو النع آتی نیچے آنے والی طرز پر الجملۃ المبتا الخبر و نع جملۃ شب ہو جملۃ سبق میں سے ہم نے نکالنے ہیں مبتدا اور خبر مثال کے طور پہ یہ جملہ ہے مبتدا ہے خبر اور خبر کی نوع کیا ہے مفردن یہ مفرد ہے اسی طرح عمر غائب عمر و مبتدا ہے غائب ان خبر ہے اور خبر یہاں مفرد ہے یعنی ایک سنگل لفظ ہے حامد المدیری یہ بھی جملہ ہے حامد مبتدا اور شب ہو یہ شبا جملہ جس کو کہتے ہیں یعنی جس میں ظرف اس میں ظرف استعمال ہوا ہو یا حرف جر استعمال ہوا ہو اس حاک و یہ بھی جملہ ہے اس ہاک مبتدا اور فلم یہ چونکہ مرکب جاری ہے مرکب جاری کو شب و جملہ کہتے ہیں کہ یہ شبہ جملہ ہے الحسن و ظہابا اللہ غرفت اس میں الحسن و ممتدا ہے اور ظہابا الاغرفت المراقبی یہ جملہ ہے جملہ فیلیا از بحیر مریض از یہ ممتدا ہے اور اخوہ مریض یہ خبر ہے پورا جملہ جملہ اسمیہ اسی طرح انا مطلوب انا مبتدا ہے اور مطلوب خبر یہاں خبر مفرد ہے ان دور درسہ خیر اللہ یہ بھی جملہ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے ان دور درسہ مبتدا اور خیر اللہ یہ خبر ہے یہاں مبتدا انتہ دور درسہ مبتدا یہاں مستر اول ہے اور خیر یہ خبر ہے سیاہ تباشی رح سیہ یہ بھی جملہ اسمیاں ہے فیحہ خبر مقدم ہے اور تباشیر و مبتدا مؤخر خالہ طالب جدیدن ہالا مبتدا ہے اور طالب جدیدن موصوف اور صفت مل کے خبر ہے بے خالی برین کہہ دینا بے یہ خبر ہے اور حالی بن پورا جملہ یوں ہے اس کا مبتدا یہاں محدوف ہے اسی طرح منیرن یہ مشق نمبر سات کی مثال اسمی منیرن ہے پورا االمانین انت لا برٹانیون ان خالی برٹانیون کہنا یہ خبر ہے جس کا مبتدا محذوف ہے پورا جملہ ہے انا برٹانین ان کم مدرسه تن هناك کم کو ہم مبتدا کہیں گے اور مدرسه یہ خبر اسی طرح المدارس کثیرتن المدارس مبتدا ہے اور کثیرتن خبر ہے اور خبر یہاں مفرد ہے فان بعض احوال المبتدا والخبر ہے اور خبر کے بعض حالات احوال المبت متدا کے احوال المبت او اللہ وفورن معرفہ مقدم یہاں مبتدا مقدم ہے اور جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہے حول اسلو اصل میں اسی طرح ہی ہوتا ہے یعنی مبتدا معرفہ اور خبر استعمال ہوتی ہے نہ کرا عجیب الکلام مبتدا یہاں معرفہ ہے لیکن اس کی جو خبر ہے وہ مؤخر ہے ہارا جائے اس طرح کہنا جائز ہے اصل میں عبارت یوں ہے کلامہ عجیبن عجیبن کلامہ عجیبن کے اوپر زور دینے کے لیے خبر کو مقدم لایا گیا ہے یہاں اندا کا سیارہ تلم آپ کے پاس گاڑی ہے یہاں جو مبتدا ہے وہ نکرا ہے اور مؤخر ہے یعنی اسے مقدم ہونا چاہیے یہاں مؤخر ہے اصل میں ہے ا سیارت کا اس کو الٹ کر کے کہا گیا اندا کا سیارت مبتدا جب مؤخر ہو یعنی مقدم ہونے کی بجائے پہلے آنے کی بجائے بعد میں آ رہا ہو تو اس کو نکرا استعمال کرنا جائز ہے لیکن مبتدا نکراتن اور خبر شبہ جمل یہاں مبتدا موخر کیوں ہے اس لیے کہ مبتدہ نکرا ہے اور خبر شبھ جملہ ہے اندا کا اس ظرف ہے اندا فلّاہ شکن کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے مبتدا یہاں نکرا ہے شکن اور مؤخر ہے یعنی پہلے آنے کی بجائے بعد میں آ رہا ہے ف الله یہ خبر مقدم ہے اور شک مبتدا مؤخر ہے یہ کہ مبتدا انکرتن مبتدا کے نقرا ہونے کی وجہ سے شبہ جبلا تھن اور خبر کے شبہ جملہ ہونے کی وجہ سے من غائبن کون غائب ہے کون غیر حضر ہے یہ مبتدا نکرا ہے اور مقدم ہے یعنی پہلے آ رہا ہے من انہوں نے حروف استفہام کو نکرا شمار کیا ہے اس لیے من کو کہا گیا کہ یہ مبتدا ہے اور نکرا ہے اور غائبن یہ خبر ہے اس لیے کہ مبتدہ یہاں اسم میں ہے من انتا آپ کون ہیں مارفتن من یہاں معرفہ ہے اور من انتہ ہاں من کو انہوں نے یہاں خبر مقدم شمار کیا ہے اور انتا کو مبتدہ مؤخر من یہ خبر مقدم ہے اور انتہا مبتدہ مؤخر یہ الخبر اسم اس اور خبر یہاں اسم میں استفہام ہے وہ انتسوم خیر القم مارشتن یہاں ممجدہ معرفہ ہے اور مقدم ہے حول اسلو اور اسی طرح اصل میں اسی طرح ہی ہوتا ہے یعنی مارفا مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نہ کہہ رہا اور مبتدہ پہلے آتا ہے خبر بعد میں کہ ان تقدیرہ اس لیے کہ اصل عبارت یوں ہے سیامحم خیر الرقم تمہارا روزہ تمہارا روزے رکھنا یعنی تمہارا روزے رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے سیامحم سیام یہاں مصدر ہے تمہارا روزے رکھنا خیر الرقم بہتر ہے تمہارے لیے وہ سیاموں کو یہاں مبتدا ہے اور وہ مارفا ہے کیونکہ جو لفظ کسی مارفا کی طرف مضاف ہو وہ بھی مارفا کہلاتا ہے سیاموں کو کی طرف مضاف کیا جا رہا ہے اور کمب ضمیر ہے اور ضمیر وارفا ہوتی ہے تو مزاخل المارفا بھی مارفا ہی شمار کیا جاتا ہے سیاموں کو مبتدا خیر اللہ کم خبر مبتدا یہاں کیا ہے مارفا ہے احباب الخبر الخبر دین آسان ہے خبر کی نو یہاں کیا ہے مفرد مفرد ہے یہاں المدرس اند المدیر استاد مدیر کے پاس ہے یہاں خبر شب جملہ تن ہے شبہ جملہ ہے کیونکہ امدا اس میں ظرف ہے ظرف مکان پاس اتلالو اللہ فلم الدی کھیل کے میدان میں ہیں اسٹیڈیم میں یا گراؤنڈ میں ہیں یہاں فلم آدی مرکب جارہی ہے شب جملہ تن شبہ جملہ ہے الجارجرو القلب نیت اس کا مقام دل ہے اس کی جگہ دل ہے انیت ہے اور محل و حلق وسمیہ ہے یہ خبر ہے قبل ہو اسلام گرا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس, سے پہلے اس کو جو اس سے پہلے ہوتا ہے اسلام لانے سے دور جاہلیت میں کیے جانے والے تمام گناہ منہدم ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں ان کی پھر کوئی باس پوس نہیں ہوگی وہ مواقع ہو جاتے ہیں کل اسلام ہے اور یج ماکانہ قبر ہوں یہ پورا جملہ جملہ فیلیا ہے اور یہ خبر ہے